سیدی و سندی مہندی و محبوب مرشدی ولاب اللہ مجھے دل زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ کی خلیفہ و اور عاشق صادق اور صدیق قلندر زمان میرے مرشد صانی حضرت سید عشد جہید می صاحب نبول اللہ مقد کے نظران بہو گرو پاگائی کی بھیا دلچ لبی کر کو سمجھتے شب اکثر کہیں سالوں گلی رات اور آئے فیم کو ہر ذرہ اللہ کی نشانی مالک اسی کو حضرت نے فرمایا کہ یہ ستارے اور سورج چاند اور آسمان وغیرہ یہ سب کے سبز اللہ تعالیٰ حقیقت اللہ کی نشانیاں ہیں اور ان میں تفکر کر کے انسان اللہ کا فخر حاصل کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہے کیونکہ جہاں جہاں وہ چھوتے ہیں شیر کی والا بھاتے تھے نگاہے عرق تو دے پردہ دیکھتی ہے انہیں سیرت کے سامنے اب تک ہزار عالم لالا رال اگل پردے مہوجم جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے جدی اماں کل کے وا تو سر تم سر کر دے تم رے تم جان کو سب جان سمجھ گئی تمہارے تم ہم جان کو سب جان سمجھ جو تو جو نکل جائے جگہ بر گو تو تم جو نکل جائے کمن کے جانے جان سمجھتے امن کی یاد کو ہے دوست جانے جان سمجھتے جو جنگل کو کی ہو تو سمجھو دم जा रहा پاس کو کوئی سمجھے تو کیا سمجھے ہمیں کے کے نور کو ہم جل لائے جان سمجھتے کمر તે હે ઓમ ની કા નો રે દે જા મી કલતુ જા કી દે હે ઓમ ની કા ઓ રે મે रंग को रंग के रोके सावन जते क्षप करके रंग को रंग के रोके सावन जते گم کو چل بس رے امنی تم کو بس ری ہم کے تر toh dard اپنی ہم حقیارے نوی ہاں بتنی سی حقیبت ہمارے دی ماں کیم کی یاد کی کو کر ہوا نور کو ہم جائے مدینہ جدید شریف کے سال کی بالا سیدیشت جمی سال میں بربا عمر قطب ہوتی اے مدینہ اے نوائے ہاتھ پہ وقنا ہے نوائے ہاتھ پے وق کار وانے زندگی کو تمہیں جی مانگے رہی کاروانے زندگی کو تمہیں جی مانگے رہی چار دے نور ادل ہے تیری محراب بو پتی چار دے نور ادل ہے تیری مہرا بو جائے تو لے چل جائے رہی جل بگا مست رہی خاص تیری بندا دن ہے رے افلا کر دن ہے رے افلا کر بے دنیا دیس پاکل سرور دنیا کی باتی ہے جس فاکل پاک سرور جس فا کر زندگی کو تی سو حفظر منا تو جاتے سو رش ہے منا تو تیرے موجود تریکہ پیسہ سب موجود سب کر تیرے مبل سے زیادہ رات میں گرد کرتے ہیں اندھیری رات میں گرد کرتے ہیں اندھیری رات میں اپنے نمبوں کی لاجی ہے سروں پر گٹریا اپنے نمبوں کی لاجی ہے سروں पर گٹریا شاؤ نے گدائی کر کے دکھلائی حیا پیشاؤ نے گدائی کر کے دکھلائی حیا آج نا کر بھی گرتا سے بے کا نئے رہے آج نا ہو کر بھی کرتا پیسے بے تانے رہے پائے گا پھر کیا جو تیرے رہے کیا جو رنگ رہے رات بھر چود اس کے کیسے دیوانے رہے رات بھر रहे سے اس کے کیسے دیوانے رہے, رہے یوں رہے ہم रहे हम जैसे چما کروانے رہے یوں رہے ہم جی جنگ گردی چما کروانے رہے چما جب تیری برودھانے کو پھر کیا چاہیے چما جب تیری برودا کو پھر کیا چاہیے جل گئے اشتہارے شو ہونا چاہیے جل گئے شو چاہیے سے پھر میرا رنجور ہے کل پتے نگی سے میرا منجور ہے کیا کرے پندرہ آ کے بہت مجبور ہے کیا کرے پندرہ آ کے بہت مجبور ہے بائے چون مر جانا مجھے منظور ہے بائے شم مر مجھے منظور ہے گرم کی شہر میں مد پن میرا مزہ ہے में کی شہر میں مد پن میرا مزہ ہے ہو جانا مجھے है ہے چون مر جانا مجھے منظور ہے مجھے ہے گر نبی کے شہر میں کرے کفی ماجرا یہ دش آئے بر کرے کئے حقیق ماجرا یہ دش آئے بر کرے کنویں جالکوں پر ہو نگاہیں مگر ہو مگر سوئے حبیب جالبوں پر ہو نگاہیں مگر ہو مگر سوئے حبی ماجر آئے جیج آئے برطر کبی ماجر آئے جیج آئے بردر کنویں پر ہو نگاہیں ہو مگر سوئے حبیب جان گو کرانے ہو مگر سوے ہبھی یہ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی قرآن پاک کے علوم و معرف کا مجموعہ اس قدام فضائن القرآن اس میں سے پڑھ کر سنایا جا رہا ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور ایمان والوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دین عطا ہوا ہے درجے عطا کرے گا اشاع فرماتے ہیں کہ اللہ آلوسی رحمتہ اللہ علیہ سب سے لوگ المانی میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اشاع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا درجہ بلند کرتا ہے آگے فرماتے ہیں ولدینہ عدالم تو عالم جی تو ایمان والے ہیں ان کی تاریخ تو ان میں شامل تھی لیکن ودینہ عود العلم میں ان کو الگ کیوں بیان کیا گیا علامہ آلوسی سید محمود بمدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارے مومن کتنے ہی مبلغ ہو جائیں کتنے ہی عابد ہو جائیں کتنی کرامت ہو جائے کہ آسمانوں میں اڑنے لگیں لیکن والذین لدین عود العلم یعنی علماء کے درجات کے مقابلے میں نہیں آ سکتے اللہ معروسی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آیت میں علماء کو الگ علم بیان کر کے جتنی عزت بخشی ہے کسی اور کو ایسی عزت عطا نہیں فرما اسی کرئے بزرگان جین فرماتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہ کرو جس سے عوام کے دل میں علماء کی عظمت کم ہو اگر عوام میں علماء کی عظمت نہ ہوگی تو بڑا کتنا پیدا ہوگا کہ آج کل یہ اور ہونے لگا ہے جو عالم بھی نہیں ہے بلکہ میرے جاہل بھی ہیں کو بھی علما کے اوپر انگلیاں اٹھانے لگے اور ان کی باتوں پہ اعتراض کرنے لگے یہ بہت خطرناک مرض ہے کسی کو جائز نہیں کسی آدمی کو تو ہرکر جائز نہیں کہ علماء کی تنقید کرے یا ان کے بارے میں کوئی بیان کرے اگر عوام میں علماء کی عظمت نہ ہوگی تو بڑا کتنا پیدا ہوگا اس نتیجہ کیا ہوگا کہ علما کو بھی نفرت پیدا ہو جائے گی اور اس سے کیا ہوگا دونوں کو نقصان پہنچے گا علماء کو کم پہنچے گا عوام کو زیادہ پہنچے گا علماء کو یہ کہ عوام کی خدمت کی تعداد نہیں ملے گی اور عوام علماء, علماء سے متنصر ہو کر بالکل ہی محروم ہو جائیں گے نہ صحیح راستے پر رہیں گے نہ حدود کا خیال کریں گے اسی لیے حضرت والا کی تعلیم یہی ہے کہ علم دین حضرت والا کی کیا بلکہ تمام گروپوں کا معمول بھی یہی رہا تعلیم بھی یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے کی جوتیاں بھی اٹھاؤ ان کے ساتھ کچھ افسر صحبت میں رہو یا اصلاحی مکات کرو تاکہ اس کے اندر جو نقصانیت ہو یا اجلاس میں کمی ہو یا تعلق مالدہ نہ ہو کیونکہ اس علوم حاصل کرنے سے تعلق معلّہ پیدا نہیں ہوتا تعلق معلّہ تو پیدا ہوتا ہے تعلق والے لوگوں سے کی صحبت سے ان کے سینوں میں جو اللہ کی محبت کا طوفان اور عشق و محبت کی بچی ہوتی ہے اس سے عشق و محبت حاصل کیا جاتا ہے تعلق ماللہ پایا جاتا ہے تو اس سے پھر سارے عالم سے اس جب ہو جاتا ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی نظر ہوتی ہے اور ناموماً یہ ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اکثر کا یہی ہوتا ہے کہ مدرسہ کھولیں اور خدمت جی کریں لیکن چونکہ تعلق ماللہ نہیں ہوتا تو مجبوراً پھر وہ مخلوق سے پھر وہ چندے مانتے ہیں اور اس طرح سے دین کی عظمت کے بھی خلاف ہے علماء کی عظمت کے بھی خلاف ہے اس لیے حضرت حضرت کی تمام کدوبوں کا معمول اور تعلیم یہی تھی کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد کسی اللہ والے کی صحبت بھی اٹھاؤ لہو میں امرگی ترجمہ اور دیر سف اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی کر دے گا اب دوارا فرماتے ہیں کہ اہل اللہ تفویز و توقل اور فنائیت کے आला مقام پر فائل ہوتے ہیں اور انحماد سے دنیا نہ ہونے سے عوام ان کو کاہل سمجھتے جیسے بعض اہل دنیا کے کاہل ہوتے ہیں مطلب کاہل سے مراد یہ دنیا کے کاموں میں سست روی سے چلتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کے معاملے میں نفلت کرتے ہیں بلکہ چین کو مقدم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چین کو مقدم کرتے ہیں چین کے مقابلے میں جو چیز آ جائے اس کی پرواہ نہیں کرتے دین کو مقدم کرتے دونوں کی ظاہری صورت ایک سی معلوم ہوتی ہے لیکن اہل دنیا کی کاہلی اور اہل آخرت کی کاہلی میں زمین و آسمان کا فرق ہے حکیم علومتانوی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی کاہلی نفس کی راحت پسندی اور آرام پلزی کے سبب ہوتی ہے اور اہل آخرت کی کاہلی اطباک دنیا میں انہمات نہ ہونے سے ہوتی ہے جس کا سبق تفویض اور توقل اور اپنے ارادوں کو مغزیات الہیہ میں پناہ کر لینا ہے یعنی وہ تھوڑی سی محنت اور جد و جہد کرتے ہیں اور باقی اللہ تعالیٰ پر اس کو اس اللہ کے بھروسہ کرتے ہیں اللہ پر اور ان کے طرف سے جو چیز مل جائے اس میں وہ راضی رہتے ہیں اللہ والے دنیا کے کاموں میں تو کامل نظر آتے ہیں مگر آصرف کے کاموں میں وہ ایسے عالی حوصلہ مستعد اور سرگرم ہوتے ہیں کہ اپنی رفتار سے چاند پر بھی صفقت لے جاتے ہیں یعنی انتقال عوامل علاحیہ اور اجتناب عانل معاشی یعنی احکامات کی تعمیل اور گناہوں سے معاشی سے بچنے میں ان کی سرگرمی اور جاں کا پہلے دنیا تصور بھی نہیں کر سکتے اور چونکہ اہل دنیا کو اعمال آطرت کی اہمیت نہیں اس لیے دنیا میں منہمک نہ دیکھ کر وہ اہد اللہ کو قائل سمجھتے ہیں اعمال کی بنیاد اور اثاث دراصل یقین پر ہے اہل دنیا چونکہ دنیا پر یقین رکھتے ہیں اس لیے دنیا کے اعمال میں وہ سرگرم اور مستحد ہیں کیا وجہ ہے کہ ایک شخص اپنی فیکٹری اور کارخانے کے لیے ساری رات جاگتا ہے یہ مشقت اسے آسان ہے لیکن دو رسعت پڑھنا بھاری ہے اور اہل آخرت کو کیونکہ آخرت پر یقین ہے اس لیے یہ یقین ان کو سرگرم اعمال آثرت رکھتا ہے اور دنیا کے کاموں میں منہمک نہیں ہونے دیتا کیونکہ دنیا کی حفاظت اور فنائیت کا یقین ان کو ہم وقت تازہ رہتا ہے اسی لیے اہل دنیا پر تاریخی کا الزام لگاتے ہیں ہے اسی لیے اہل دنیا ان پر تاریخی کا الزام لگاتے ہیں لیکن موت کے وقت دونوں قسم کے اعمال کی سرگرمیوں کا انجام نظر آ جائے گا کہ کون کامیابی سے ہم کنار ہو رہا ہے اور کون ناکانی کے گڑھے میں گر رہا ہے غبارو قریب دیکھ لوگے جب غبار چھٹے گا کہ تم گھوڑے پر سوار ہو جا گدے کر اس وقت اہل آخرت کی خوشی کی اور اہل دنیا کے غم کی کوئی اشتہار نہ ہوگی پس اہل آخرت یعنی اہل تقوی بن جاؤ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو روزی میں آپ کو روزی میں خیلا یا ملے گی یعنی ایسی جگہ سے ملے گی کہ آپ کو وہ مان بھی نہ ہوگا اس کے لیے نہ اسمبلی کی ممبری کے لیے الیکشن لڑنا ضروری ہے نہ زکاط کمیٹی کی چیئرمین حاصل کرنے کی کوشش ضروری ہے کہ یہ سب دنیا داری ہے اب جو بات کہنا چاہتا ہوں شاید ہی کسی تفسیر میں پاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عاشقوں اور دوستوں کے مشکل کام کو کیوں آسان کر دیتے ہیں اس کا کیا راز ہے تو راز سنیے ایک دوست ہمارے پاس یا آپ کے پاس روزانہ آتا ہے تھوڑی دیر بیٹھتا ہے چھ مہینے تک آیا پھر آنا بند کر دیا تو آپ اپنا آدمی بھیجتے ہیں کہ دیکھو کیا بات ہے نہ معلوم کس مشکل میں مبتلا ہو گیا ہے تو اس کا آنا آپ کو پیار اور محب... پیارا اور محبوب تھا معلوم ہوا کہ وہ کسی مقدمے میں پھنس گیا ہے تو اگر آپ مالدار ہیں فوراً کہیں گے کہ مقدمہ لڑو وکیل کا خرچہ ہم دیں گے جو کچھ آپ کے اختیار میں ہوگا آپ اس کو نجات دلائیں گے اور کہیں گے کہ تم آیا کرو تمہارا مشکل کام ہم انشاءاللہ آسان کر دیں گے تمہارے نہ آنے سے مجھے دکھ ہوتا ہے اسی طرح جب بندہ روزانہ اللہ کو یاد کرتا ہے لیکن پھر کسی مشکل میں پھنس جاتا ہے اور ذکر کا نعوہ کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو تلاش کرتی ہے اور اس کے مشکل کاموں کو آسان کر دیتی ہے یا سے اگر پانی کو ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے ہم تنہا نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں پیار کرتے ہیں تبھی تو ہم ان کو پیار کرتے ہیں یا سے اگر پانی کو ڈھونڈتے ہیں تو پانی بھی اپنے پیاسوں کو تلاش کرتا ہے ہم تنہا نہیں ہیں اللہ تعالی ہمیں پیار کرتے ہیں تبھی ہی تو ہم ان کو پیار کرتے ہیں رب نا تو اللہ مسلمان سے ربنا منا انك انت و انك انت اللہ اَعُوذُ بِاللّٰهِ وَرَبِّهِ اللّٰهُمَّ اِهْدِنَا وَسَدِّدْنَا اللّٰهُمَّ اِهْدِنَا وَسَدِّدْنَا اللّٰهُمَّ اِهْدِنَا وَسَدِّدْنَا اللّٰهُمَّ اِهْدِنَا لِطَلَبِكُمْ الطَيِّبِ مَا طَلَبَكُمْ نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكُمْ مِنْ شَرِّ مَا طَالَبَكُمْ نَبِيُّكُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ اے جو مضامین پڑھے گئے اے اللہ کا پڑھنا سننا قبول فرما اے اللہ ان پر عمل کی توسیع نصیح فرما دے اللہ ایسی محبت عطا فرما دیجیے گناہوں سے نفرت عطا فرما دیجیے ایک لمحہ بھی ہم آپ کو ناراض نہ کرے ایسی محبت ہم کو عطا فرما دیجیے اے اللہ کی محبت کاملا سے ہم کو نواز دیجیے اے اللہ کی محرف کاملا سے ہم کو نواز دیجیے اے اللہ اے اللہ اتا ایمان و یقین عطا فرما دیئے ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے اور اگر خطا ہو جائے تو جب تک رو رو کر آپ کو منع نہ لیں اے اللہ ہم سے نہ بیٹھے اللہ حدین خشک دکھا قبل ان دعا جم رہا ہماری دعاؤں کو اپنے قلب سے قبول اور اے اللہ ہمارے مرشدین کو متفعن متضاعد متدع درجاتے رہیے اللہ میرے مرشدین کی قبول مبارک نور سے منور فرما دیجیے اور اے اللہ میرے مرشد خطب عالف اللہ مجز دورہ مولانا عبدالمقین بن حسین عطم اللہ علینہ کو بھی اے اللہ سے اے اللہ حضر خاندان والوں پر کروڑوں احمد نادر فرمائی اے اللہ کروڑوں جانے میرے حضرت کو عطا اے اللہ عبارک میں عطا اے اللہ جو حضرت کا مشن ہے تعمیرات ہو رہی ہے حضرت کی ملت جامعہ کی جامعہ کی اور گلشن اختر کمپلیکس کی اور جو بھی مشن حضرت والا کا ہے جو علم حضرت خانگی رحمت اللہ علیہ شاعت کا اور تفصیل کا اے اللہ سب کے سب کو انتہائی آسان بنا دیجئے اے اللہ غیر اعظب مہیا فرما اے اللہ بہت ہی آسانی سے اور بہت اچھی تعمیر کروا دیجئے اور میرے حضرت کی تمام اے اللہ مشن کو تک پائے تکمیل تک جلد از جلد پہنچا اے اللہ ہم کو بھی اس اے اللہ حصہ لینے کی توفیق عطا طافرما دیجیے اللہ میرے حضرت کی مبارک مبر کا تعفرما دیجیے ہمارے سروں پر اللہ تعالی سلامت رکھیے آخری سانس تک اللہ سلامت رکھیے وصلی اللہ تعالیٰ تحریر محمد وسلم آمین تعمیر میں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز یہاں پر بھی نماز پونے آٹھ بجے ہو گئی ہے تو اس کے حساب سے پھر تقریباً ساڑھے آٹھ بجے اجزی شروع ہو جائے کرے گی ان شاء اللہ اور وہاں تو راندنی میں تو ہے تقریباً جی ساڑھے آٹھ بجے شروع کر لیتے ہیں خیال رکھے ہیں ساڑھے آٹھ بجے تک ان مجھے شروع ہو جائے کرے گی السلام علیکم اللہ